ہم حنبلی مذہب کے کتاب لکھی ہے امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے جو مقلدین حضرات ہیں ان کی ان کے حالات پر اس کتاب کا جلد نمبر پہلا دارل کو تو بال لبنان کی صفحہ نمبر چونتیس یہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی ان کے عقیدہ اس کتاب میں پیش کیا ہو سمجھ آ رہی ہے یہ دیکھ لو یہ عبداللہ العباس الفارسی التخری کے حالات میں حضرت نے امام احمد بن ہمبل رحم اللہ کا مذہب پیش کیا ہے نقل کیا ہے بات کو سمجھنا تو اس کے اندر جو ہمارے مطلب کی بات جو میں پیش کر رہا ہوں میرے حوالے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ان کے قول کے مطابق یہ تو کم از کم جو نقل کر رہے ہیں اس کے ساتھ متفق ہے ابو اب تو اس کے ساتھ متفق اور امام آ منظام امام احمد نے فرمایا جو شخص تقلید کا کو جائز نہیں سمجھتا تقلید کو نہیں سمجھتا اور دین میں کسی کی تقلید نہیں کرتا تو فرمایا مار یہ مار شخص مار اللہ رسول کے ہاں فاصق ان انما یہ چاہتا ہے کہ اثر مار کو باطل کرے علم و سنت, باتل باتل باتل و سنت کو معطل کر دو اور تفراج اپنی رائے کلام اور بدت اور خلاف پر یہ تفر یعنی مطلب کیا کہ اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے کیوں کہ جب تقلید میں رہے گا تو پھر تو اماموں کی مانی اماموں کی مانے گا اپنی من مانی تو نہیں کرے گا امام پچھلوں کی وہ پچھلوں کی اسی طرح سلسلہ چلتا جائے گا رسول اللہ تک رک جائے گا اچھا تو اس امام احمد بن کے اس نظریے کے مطابق جو یہاں قاضی ابو یعلا نے طبقات الحنابلہ میں پیش کیا ہے اب بابی تقلید کے منکر ہیں جب منکر ہیں تو یہ فاسکا بدکار کا ٹولہ اللہ رسول کے نزدیک فاسکوں بدکاروں بد مذہبوں کا ٹولہ بن گیا امام احمد کے نزدیک, کے نزدیک دوسری جلد اسی کتاب کی جلد نمبر دو اسی کتاب کی صفحہ نمبر چھبیس اس میں بیما محمد امبل کا کتاب پیش کیا ہے کیا لکھا ہوا علم اندینت تکلید انہوں نے تو کمال کر دی کہتے ہیں دین سارا ہی تقلید ہے دین سارا ہی دین تقلید ہی ہے تقلید سے ادھر ادھر ہو گیا تو پھر دین ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی وہ تکلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے جا قائد کے اندر کیا قائد کے اندر اصحاب کی عقائد کے اندر تقلید کرو ائما کی ہاں یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ عقیدے دو قسم کے ہوتے دیو ہیں, بزدج ہیں بزدج بزدج ایک ہوتا ہے معقول ایک ہوتا ہے منقول منقول میں تقلید ضروری ہے معقول میں جائز نہیں ہوتی تقلید معقول میں جائز منقول میں فرض ہے کروں کی کرنی پڑے تحقیق چال بھائی محدث سے دیکھ بھی رہے آپ النصاف کتاب میں فرما فی تحقیق الخلاف اختلاف اسباب الفی بیان اسباب الاختلاف, الاختلاف، میرے پاس دار ابن ہاضم عرب کی شفی ہوئی اس کے اندر ایک سو پندرہ نمبر صفحے پر ہے کتنا تو یشن اولا یشن فرماتے خلاصہ یہ جی نکلا مجتہدین جتنے امام گزرے ہیں امام اعظم ش... امام شافی امام مالک امام حنبل وغیرہ امام سفیان فرمایا ان اماموں کے مذہبوں کو اپنانا یہ ایک اللہ کا راز ہے جس جو اللہ نے علماء پر الہام فرمایا ہے اور شعور لاشوری طور پر اماموں نے ان کی تقلید اور اتباغی اس کو مانا ہے فرمایا یہ راز خدا مندی اللہ نے علماء پر اتارا ہے اور ماننے والوں نے مانا ہے معلوم ہوا اماموں کی تقلید مطلب اللہ کا راز ہے اللہ والوں کو سمجھ آیا ہے وہاں بھی اللہ والا ہی نہیں ہے سلامتی کو سمجھ ہی نہیں آیا واہ واہ واہ کیسی عجیب بات کیسی عجیب بات ہے شاہ ولی اللہ بہت سے بھی توجہ شخص کا پیش وہ اسماعیل دل بھی دبالد شاہ ابدنی سے اور شاہ ابدل غنی محدود سے دلوی دالد نے شاہ ولی محدت شاہ ولی اللہ معتدہ دل بیرہ مولا فرما رہے ہیں ات مذہب بالجملت فتح مذہب للمجتہدین مجتہدین دا مذہب بڑھنا ہوں تے انہوں دے مذہب دیتبا کرنا یہ تو اللہ کا ایک رازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء حقانی ربانی کے سینے میں ڈالائے اس کا مطلب یہ نکلا یہ جتنے سرکار اللہ رازوں سے واقف ہی نہیں ہیں ان کو کہو یہ راز کی باتیں ہیں تم فدو کا ٹبر یار پیچھا ہو کے بیٹھے کرو بھی کیا بھی یہ راج دیا گلا तुसी मैं मैं या या तो समझ की लगे पिछा ही रहा करो मेहरबानी मेहरबानी पकौड़े समोसयाली दुकान पर चलो शाहबाशी चलो चलो चलो, चलो, चलो।, चलो।, चलो, चलो।, चलो।, चलो।, चलो। कि گل ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے سامنے کرنا ہی تمہارے پاس کی بات نہیں ہے بس پیچھے ہو ساؤ خلاسا گے لسا کے خاصاں دی گل کرنی کلاسا کے خاصاں دی گل کرنی اور مٹھی کھیری پکا دوں میٹھی کھیر بگا محمد گتیا گئے बोलो मरो तकलीद आली खीर बंदी होंगी शाम शाम خیر شاہ شاہ پیش پر کروں گا چاچے ہاں جی اسماعیل دلوی جی نا وہ اسماعیل دلی دے کی چاچے دا حوالہ بولو مرو سن کی سن تفصیل شیخ ابدل محدث محد نے لکھا ہے کہ سورت بقرہ دو آخری سپاہے بس انہیں کی میں نے تفسیر کی ہے باقی قرآن پاک کو چھوڑ دیا ان ڈھائی سپارے ابتدائی اور دو آخری کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے تو کس لیے لکھی ہے فرمایا اس لیے لکھی ہے کہ علماء حضرات لوگ حضرات بزرگان دین کی درباروں پر جاتے ہیں زیارتوں, زیارتوں کے لیے تو وہاں پر زیادہ تر زیادہ تلاوت, تلاوت, تلاوت, تلاوت یا آخری, آخری دو, دو سپاروں کی کرتے ہیں یا سورت باقرہ کی کرتے ہیں تو میں نے سمجھ لگی اسماعیل فتوا اسماعیل فتوا شیخ عبد العزیز سرکار شرک دا ٹک گیا کیوں? کیوں کہ یہ شرک والوں کی امداد کر لو شرک والے دربار پر شرک کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ تفصیلیں لکھ لکھ کر ان کو سمجھاتے ہیں کہ پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو جاؤ ان کو تو روکنا چاہیے تھا شرک سے وہ الٹا کہتے ہیں میں تفسیر لکھ رہا ہوں میری تفسیر وہاں پر پڑھا کرو یہ تفسیر عزیزی شریف جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ بازار میں ملتا ہے پہلا سفا کھول کر پڑھ لینا اگر جو میں نے بات کی ہے لکھی ہوئی تو پھر ٹھیک ہے میرے پاس فارسی آس بازار میں اردو مل جاتی ہے آپ فرماتے ہیں صفا نمبر ایک سو چونسٹھ پر کتنا سفا نمبر ایک سو میرے بائی جلد پہلی سورت بقرہ شریف والے حصے میں فرماتے پس کسانے کی تو بہت میں خدا فردست شش گرو جملہ پیغمبران اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے جن بندوں کی فرما برداری فرض کر دی ہے قسم کے لوگ جن کی فرما برداری مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے چھ گرو ہیں شروع چھ گرو ہیں ادا پیغمبروں کا, ہے، کن کا؟ ان کی فرمایا فرض ہے آگے لکھتے وادا جملہ مجتہدین شری طریقہ تند کے حکم اے شام بطریق واجب مخیر نیز لازم التباس فرما دے شریعت کے مجھ تحمام جو لوگ ہوتے ہیں یہ اور طریقت کے شیخ تاطالی علی حجویری پیر مہر علی شاہ جیسے شیخ امام آدم ابو حنیف اور شافی جیسے شریعت کے امام اور دادا علی حجویری جیسے طریقت کے شیخ ان دونوں لوگوں کی فرما برداری اللہ نے فرد کیا لوگوں پر لیکن اختیار ہے یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی کو چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جا سکتا اجازت تو ہے مگر ان سے باہر نکلنا نہیں ہے. مت تو اپنی سلی مسیح بنا لگ پہ تو آپ ہی مجھتا ہے امام شریعت بن بیٹھے اور طریقے دے, آن دے اندر کامل نہ لبے طریقت والا پیشوا نہیں آپ ہی سارا کو آ کے میں خود بزرگ شیخ بن گیا وا آپ فرما نے نہیں نہیں جنے بھی لوگ نے یہاں ساروں دے اتنے انہیں چھ وچوں بچوں چھ بزرگ ٹولیاں دی کی تاج دے کے فرد ایک ٹولا مجتحد ہی نے امن دے دجوخ تریقت ہے دے, دے بزرگ آتے دے نے شریعت دے امام ہوندے ہیں مرو تریقت کیوں ہوں نے بزرگ شریعت امام ہوں آپ فرمے نے لازم اتباس برا امت زیرا کے فہم شریعت طریقت اشارہ میسرست فرماتے ہیں اس لیے کہ شریعت کے رازوں کو سمجھنا اور طریقت کے باریکیوں کو سمجھنا یہ اللہ تعالی نے انہی لوگوں کے لیے یہ آسان کر رکھا ہے ارشاد ربانی آگے پیش کرتے ہیں فسالو حلب نکرے کل تم لو تو فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو لہٰذا شریعت کا مسئلہ ہے تو شریعت کے اماموں سے پوچھو طریقت کا مسئلہ ہے تو طریقت کے بزرگوں سے پوچھو یہ چاچی دہم مرو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حنیفا روتبا تقلید کون کرتے تھے کتنے بڑے رتبے کے لوگ کتنے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر فتوا دیتے تھے چاند کے نام بتاتا ایک تو بڑے مشہور امام ہے لما کے اندر امام بخاری, بخاری کے استاد ہوئے کس ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مرد کا نام آنے لگا ہے امام بخاری کے بھی امام بخاری فرماتے ہیں میرے دوس خیال میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بے علم نہیں سمجھا سوائے اس بندے کے جس کا اب نام میں لے رہا سبحان ہوں حوالہ نکالوں ذرا جہاں وہ بیان لے ان سے